نب پر کوئی حرج ناؤ اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے اس میں جو پہلے گزر چکے اور اللہ کا کام مقرر تکر ہے